صاورحمن و الحمد اللہ وحمۃ علوم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محنت میں موجود تمام ورفغرفہ اور تمام بردانخواہ سامین کو سلامت کرتے ہیں اور فضائی اللہ درس درس نمبر چالیس ابلک چار یعنی چار سے مراد جو ہے کتاب صبین میں چوتھا درس ہے مجموعی طب الفض میں یہ چالیسواں درس ہے اس میں کتاب صبح فضائی علیہ السلام جو حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ طارن فرمایا ہے اس کو حدیث نمبر 6 اور سات کا ترجمہ کوشش کروں گا آپ لوگ کے مبارکانہ تک پہنچاؤں حدیث نمبر 6 عمار یاسر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنصیر بات ہے ان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عن قلقہ رسلی صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی علی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ علیہ السلام سے فرمایا یا علی علی ان اللہ زینک کبن لمیوزا ن الخلاق و اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی زینت سے مزین فرمایا ایسی زینت اللہ نے خائنات میں سے خلاق میں سے معلومات میں سے کسی کو بھی وہ زینت نہیں بخشا یہ احب و لکھی وہ زینت اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوف ہے اللہ تعالیٰ کے حضر میں اور وہ زینت کیا ہے امنہ ان میں سے ایک جو ہے فی دنیا اور یہ کہ آپ کو دنیا سے بے رغبتی وہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ یہ زنت سے نوازا کہ دنیا سے دنیا میں آپ ظاہر تھے دنیا کے تمام زاہدوں کا آپ ایمان دنیا سے بے راغبت رہنے والوں میں سب سے زیادہ دنیا سے بے نیاز دنیا کے پیچھے نہیں جانے والوں میں سے دنیا کے خاطر اپنی کو کوئی بھی شیش آجی دنیا سے کمال زہد اور رہنے والا سے آپ ہی ہیں ان سے ایک دف دنیا و جا لگا اور آپ کو ایسا قرار دیا لا تنال من دنیا کہ آپ دنیا میں سے کوئی چیز حاصل اپنے لیے ہاں جمع نہیں کریں گے دنیا دنیا میں سے کوئی چیز آپ کو نہیں پالے گا اللہ تعن دنیا میں اور نہ دنیا آپ میں سے کچھ چیز حاصل کرے گا مطلب کیا ہے دنیا آپ کو خریدنا چاہیں دنیا آپ کو اپنے اندر حاصل کرنا چاہیں دنیا اپنے اندہ آپ کو جو آپ کو دنیا کا فرفتہ کرنا چاہیں ہرگز آپ دنیا پہ فرفتہ نہیں ہوگا چنانچہ آپ نے خود جو ہے ایک دن دنیا جو ہے مجسم ہو گیا آپ کے حضور میں آیا تو آپ نے فرمایا غری غیر ہاں جی میرے غیر کو دھوکہ دے دو سونا چاندی صاحب نے وہ خطرہ کا یا سفرا یا ذریعہ بے زا سونا اور چاندی کے سرخ اور سفید جو ہے سکے تم میرے غیر کو جا کے دھوکہ دے دو محنت لقت کو سے لارجت بادہ میں نے تو تمہیں تم دنیا اور تمہاری سونا اور چاند آج کہ میں نے تین دفعہ تلا دی ہے جس کے بعد میرے لیے کوئی روجو کی گنجائش نہیں فرمایا تو واہ واہ کا حب المساکین مولا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مساکین سے محبت کی نعمت سے نوازا دوسری چیز فرازو بھی کا امام ہے تو مساکین جو ہے آپ کو اپنے لے اپنے امام ہونے پہ اس مساکین راضی ہو گئے بڑے خوش ہو گئے کہ علیہ السلام جیسے عظیم حسین ہمارے امام ہے ہمارا پیشوا ہے اور راضی تبھی اطوان اور آپ بھی ان مساکین کا آپ کا پیروکار ہونے پہ آپ بھی راضی ہیں ہاں اس لیے اکثر آپ جو ہے قغا مساکین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے راتوں کو آپ قرآن مساکین کے ملنے ساتھ جایا کرتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے ان کو مدد کرتے تھے اور پوچھتے تھے اور ان میں سے بہت سے آپ کو نہیں پہنچتے تھے نہیں پہچانتے تھے تو آپ کون آپ فرماتے تھے جو ہے جالسن مسکینن مسکن آپ یہی فرماتے ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ہاں جی اس طرح آپ جو ہے فرماتے تھے تو یقیناً جو یہ آپ کی اس کمال توازو اور دنیا سے کمال بے راغبتی کمال ظہت کی علامت ہے کہ آپ جو ہے ان لوگوں سے آپ کی محبت ہے معدت ہے ان لوگوں سے آپ کا تعلق ہے جو مغرب ہیں غربہ ہیں مساکین ہیں فقرا ہیں اور وہ آپ کی امت پہ خوش ہیں آپ ان کا اپنا معموم اپنے پیر کھار ہونے پہ خوش ہیں یہ ہے آپ اور میرے مولا علیہ اسلام کے فضائل میں سے ہاں جی اور اسی ساتویں حدیث فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی فاطمہ تو حضرت فاطمۃ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطف ہو کے فرمایا یا فاطمہ تو اے میری بیٹی فاطمہ السلام اللہ علیہ وسلم اما ترجینہ کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ انََََََََََََ وجل بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اط اعلیٰیٰل زمین والوں کی طرف نگاہ فرمایا فختار باغ کا پھر ان میں سے آپ کے پدر بزگوار کو ان میں سے انتخاب کا چن لیا وضع جگہ اور آپ کے میاں کو چن لیا تو وہ یا کہ جو آپ کے باپ اور آپ کے میاں ہی اس تمام معلوقات میں سے اللہ کا چنا ہوا اللہ کا مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہے ایک مصطفیٰ ہے تو دوسرا مرتضی ہے ہاں جی تو اس رضرہ سلم اللہ علیہ کو رض رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم السلام کی فضائل بیان کریں کمالات بیان کریں یا یاضہرہ علیہ السلام جو اللہ نے آپ کے لمیاں کی حیثیت دیا یہ کوئی معمولی حسی ہے اس کائنات کے تمام معلومات میں سے اللہ تبار و تعالیٰ کے چنے ہوئے مختار اور منتخب اور مصطفیٰ اور مشتبہ اور مرتضی ہستیوں میں سے تو یقیناً علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین ہستی اور چنا ہوا ہستی اور مصطفیٰ تو یہ سب حدیث جو ہے امت کو پیرے نبی جو ہے علیہ السلام کی فضلت بیان کر رہے ہیں علیہ السلام کی عظمت امت کے دلوں میں بیٹھانا چاہتے ہیں تاکہ امت علی کی امامت کو قبول کرنے میں علی کی وساعت کو قبول کرنے میں امت کو کوئی پریشانی نہ ہو کسی قسم کی ان کے ذہن میں کوئی جو ہے ہشک میں محسوس نہ تو میں نکل مراد پرور پرورزگار عالم ہمیں محمد عالم محمد علیہ السلام کے حسین مولا علیہ السلام براہم علیہ السلام کے صحیح معرفت کے ہمیں عطا ہوما ان کی سچی معرفت کے ساتھ ساتھ ان سے سچی عقیدت محبت اور مودت کے توفیعتہ ہوما ان کی پاک شہرات پر چلتے ہوئے ہمیں یہ دنیا میں ایک عبد صالح کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیہ ہوما اور تمام مسمانوں کو بھی محمد آل محمد کی صحیح معرفت اور ان کی سچی محمد معدت کی توفیق عطا المہ آمین ربلال